افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے دیکھا نہیں کہ ان کافروں کا کیسا انجام ہوا جن ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کے اوپر سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا اور مکہ کے کافروں کے لیے بھی ایسی ہی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کی زر و کی ہے اور اپنے گرد و نواح میں پائی جانے والی کافر قوموں کی ہلاکت و بربادی کے آثار دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ نے ان کے کفر و شرک اور تکذیب انبیا کی وجہ سے کس طرح سے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کی بستیوں کو تہوالا کر دیا نیز فرمایا کہ ہر دور میں کافروں کا ایسا ہی انجام ہوا ہے اور ہوتا رہے گا اس لیے مشرقین مکہ سوچتے کیوں نہیں کہ کہیں ان کا انجام بھی ایسا ہی نہ ہو اور اللہ نے اپنے مومن و مجاہد بندوں کو فتح کامرانی کی جو خوشخبری دی ہے اور اہل کفر و شرک کے لیے دونوں جہان میں جس ذلت و رسوائی کی خبر دی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہر حال میں مومنوں کا یارو مددگار ہوتا ہے جب کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اور جسے اللہ چھوڑ دے اس کی کون مدد کر سکتا ہے